پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لائی کو اور ان سے فرمایا کے دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے نہ بڑھو اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا